بسر الله وكفا والسلام على عباده الذين اصطفا أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال تعالى وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا كباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اهتنابه آمين يا رب العالمين سورة جمعات هوا ليسه رزق سے متعلق جو آخری آیت کہ جب انہوں نے ایک دینی تقاضے کے موجود ہوتے ہوئے دنیاوی تقاضے کی طرف توجہ دی دنیاوی تقاضے کو انہوں نے ترجیح دی تو اللہ نے ساتھ فرمایا کہ رزق اس میں نہیں ہے رازق اللہ ہے نہ صرف رازق ہے بلکہ خیر اور بندہ مومن کا مطلوب وہ زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اس میں ایک تو اصول وہ وضع ہوا جس پہ ہمارا ایک جمعہ کا خطاب ہو چکا ہے قتل اولاد کے سلسلے میں کہ جو آپ دنیا کمانے کے لیے اولاد کو یورپ کے اندر دھکیل دیتے ہیں جہاں نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے نہ کوئی جمعہ ہوتا ہے نہ کوئی جماعت ہوتی ہے بچہ ان لوگوں میں مکس رہتا ہے جو نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں بچے کو جہنم میں دھکیل دیا اگر وہ بچ کے آ تو یہ اس کا نصیب ہے آپ نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں آپ نے اپنا کام کر دیا یہ اصل میں اس کیسٹ کا موضوع ہے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی ان کے جو نام ہیں یہ توقیفی نام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنی سمجھ بوجھ سے نہ تو اس نام کو تبدیل کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے نہ کوئی کمی بیش میں ہو سکتی ہے یہ توقیفی ہے اللہ نے اپنے رسول کو وہ نام بتائے ہیں کے ایک سے زیادہ نام لیکن وہ بھی توقیفی اپنی مرضی سے جب ہم تفسیر پڑھتے تو کہا جاتا ہے جی اس صورت کا نام سورج جمعہ کی فلاں آیت میں چونکہ جمعہ کا نام آیا لہذا اس کا نام جو ہے وہ سورج جمعہ رکھ دیا گیا تو کوئی آدمی کہے کہ اسی سورت میں تو گدے کا نام بھی آیا ہے ماسال اللہ تسم علم یا کماس الخمار تو وہ کہ اس کا نام الحمار بھی رکھا جا سکتا ہے سورہ الحمار تو یہ غیر یہ ناجائز ہے غیر ممکن ہے غیر شرعی ہے تمام نام توقیفی اللہ نے بتائے جب نام اللہ نے بتائے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس سورت کا سارا مضمون اس سورت کے نام کے گرد گھومتا ہے وہ نام کسی مقصد سے دیا گیا ہے آپ دیکھیں سورہ الجمہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ پہلے نازل ہوتا ہے اور دوسرا رکوع سالوں بعد نازل ہوتا ہے لیکن نام سورت کا پہلے دن ہی سورہ الجمعہ رکھوا دیا گیا ابھی وہ جمعے والی آئے نازل ہی نہیں ہوئی یہ تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ پہلا رقو مکی ہے اور دوسرا رقو ہے لیکن نام پہلے دن سے الجما ہے کیوں ہے اب آپ دیکھیں مضمون اس کے ساتھ کیسے لپٹتا ہے کہ وہ کام جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا مینٹیننس کیا اس کا سیاح کیا اس کا تسلیہ کیا اس کی اصلاح کی چلاوتے آیات اور پھر اس کے ذریعے تزکیا تعلیم کتاب و حکمت تو جمعے کے اندر قیامت تک یہ چیزیں رکھ دی گئی ذہر انسان تو آ رہے ہیں نا اگر ان انسانوں کو تسلیح کی ضرورت تھی مینٹیننس کی ضرورت تھی تو جو نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کے زمانے میں کوئی فتنا نہیں ان کے حالات اثر انداز نہیں ہوتے ان کے مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے یامن زاندی علیہ اللہ یوم جمع فسا ولاقی اللہ ضرور الب چھوڑ دو اب قیامت کے لیے ہر آٹھ دن کے بعد سروس ورکشاپ میں آؤ اپنا تسلیہ کرو عقائد کی جو خامیاں ہیں جو حالات خراب کر دیتے انسانی ذہن کو سوسائٹی جس میں آپ رہتے ہیں وہ خراب کر دیتی ہے تو یہ دوبارہ اس کو پالش کرتے ہیں آپ دیکھتے سونے اور چاندی کی بھی دوبارہ پالش ہوتی ہے دیورات آپ دیتے سونے والے کو نہیں پالش کر دیتے انسان کو بھی تسلیح کی ضرورت پڑتی اس کے لیے جمع ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن جیسے نہ کوئی مارشل آر روک سکتا ہے نہ کوئی کرفیو روک سکتا ہے ایسا بندوبست کیا اللہ تعالی اسی طرح سورہ اکبت مکڑی دی اسپائڈر نام ہے سورج کا الن اس میں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ یہ جتنے بھی رزق کے ذرائع تم نے چنے ہوئے ہیں اور تمہیں وہ اویلیبل ہیں اور تم ان کو ہی ذریعہ سمجھتے ہو انہیں کو اجازت ہو کہ اسی نوکری میں میرا رسک لکھا ہوا ہے یہ سارے تارے انکبوت ہیں مکڑی کا تار جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی یہ سارے ذرائع کیک کک لگتی ہے تو شنشاہ کو بھی کک لگ جاتی ہے دفن ہونے کو زمین نہیں ملتی 9 سال مرکوس فریج میں لگا رہا ہے ڈیپ فریزر میں مرنے کے لیے دفن ہونے کے لیے سوری دفن ہونے کے لیے زمین کا انتظار کر رہا ہے اپنے زمانے کا مشہور دکھتے سر تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوال آتا ہے تو رزق کے یہ ذرائع جن کو تم اپنا مستقل راز سمجھنا شروع ہو گئے ہو جن کی خاطر تم دین کو قربان کر دیتے ہو اور یہ تارے انقبوت ہیں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں مکڑی بھی اور اللہ نے بہترین انداز اختیار کیا اتخذت حضرت تھا مکڑی ایک گھر بناتی ہے جس طرح تم اپنا گھر انتہائی مضبوط سمجھ کے بناتے ہو اپنی استطاعت کی حد تک جس کو سیارن داگر جو ہے وہ استطاط ہے وہ وہ ڈلواتا ہے جس کو استتات ہے وہ لنٹل کروا لیتا ہے لیکن اپنی حد تک اپنی وسط میں انتہائی مضبوط مکان بناتا اللہ نے فرمایا مکڑی بھی گھر بناتی ہے تو اپنی استع تک انتہائی مضبوط بنا کے اور اتنا ہی مضبوط سمجھتی جتنا تم اپنے ذرائع کو مضبوط سمجھتے لیکن ہوتا کیا آپ انگلی اس کے اندر گما دیں کہاں گیا آپ ایک چھوٹا سا تنکا پکڑ کے اس کے اندر گما دیں گھر اس کا ختم ہو کہاں گئی وہ مضبوطی ہم سب کے گھر ہم سب کے ذرائع رسک وہ سارے تقدیر کے سامنے مکڑی کے جالے کی طرح اللہ تعالی نے سورہ کبوت میں یعنی اس کا نام آپ دیکھیں ان بیل کبوت الا بی الکبوت کمزور ترین گھروں میں مکڑی کے گھر کا جو ہے وہ شمار ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ کے گھس جاتی ہے اس میں تو سمجھ کے میں ماخوذ ہو گئی ہوں میں مامون ہو گئی ہوں میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں آپ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے انگلی گھساتے وہی مار دیتے اس گھر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے معمون اور محفوظ ہو گئے یہ ذرائع رزق جو ایسے آج ہم پڑھیں گے جن کا مطالعہ ہم کریں گے وہ سوریہ کی اس میں مطلوب یہ ہے کہ اگر آدمی کے رزق کا نقصان ہو رہا ہے دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ رزق کا نقصان برداشت کر لے اپنے ذریعۂ معاش کو لات مار دے اپنے دین کی فکر کرے رزق کی ذمہ داری راز کی کبھی بھی دین کا نقصان کر کے رزق نہ لینا اس لیے کہ تمہارے پاس بچے گا وہی وہ جو تمہارا مقدر ہے باقی جائے گا مگر پتا نہیں جاتے جاتے تمہارا کیا کچھ لے جائے گا رزق بقدرے مقدر اور آخرت بقدرے مشقت آخرت کی فکر کرو اس زندگی کے اس مرحلے کی اس فیز کی فکر کرو جو اس کے بعد آنا ہے اور جو لامحدود ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا کاؤنٹلس ان اسے نہ بلین سالوں میں آپ گن سکتے نہ ٹریلینز میں گن سکتے آپ اس کو گن ہی نہیں سکتے اس زندگی کی فکر لہذا اگر کہیں انسان کا ایمان اور دین خطرے میں ہے تو چاہے اس کی روزی وہاں کتنی بھی مستحکم ہے اور اسٹیبلش ہے اس کا کاروبار سنت یہ ہے کہ وہ اس کو لات مارے اگر وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے دین کو ترجیح دیتا ہے تو اس کو لاس مارے اور دین کی فکر پہ نکل جائے وہاں سے وہاں سے ہجرت کر جانا جو ہے وہ سنت ہے وہ مطلوب نہ یہ کہ آدمی ایک دینی ماحول کو چھوڑ کے رزق کی خاطر اور رزق کی خاطر نہیں لالچ میں ہبس میں رزق تو یہاں بھی اس میں جہنم میں چھلانگ لگا کے جہاں نہ اس کی بیٹیوں کی عصمت معاف آج چھوٹی ہے کل بڑی ہو جائے جہاں کوئی فیملی لائز نہیں ہے بچی اپنی مرضی سے بوائے فرینڈ گھر میں لے کر آتی وہاں اپنی بچیوں کو لے جانا روٹی کے لیے یہ دین کا تقاضا نہیں ہے بلکہ دین کو لات مارنے والی بات یہ وہ لوگ ہیں الا کلینشتر اب ازلالت بل ہدا بلازاب انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی ہے اور مغرب دے کر عزاب لے لی ہے یہ تبادلہ ہوا پرشاد ربانی ہے سورہ الن کبوت مکڑی کے جالے آیت نمبر ہے اس کا ففٹی سکس چھپن یا عبادی اللہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ان نار دی میری زمین بڑی وسیع ہے پابو غلامی میری کرنی ایک علاقے میں نہیں کر سکتے دوسرے میں چلے جاؤ روٹی کے لیے ملک ملک دھکے کھاتے ہو لانچوں میں سفر کرتے ہو جالی ویزوں پر جاتے ہو جالی پاسپورٹوں پر جاتے ہو یورپ کے مہاجر کیمپوں میں رہتے ہو دین کے لیے ایک دو علاقے نہیں بدلی کر سکتے یہ تو مثالیں ہیں نا ہمارے پاس مسلمان کا دیانی بن کے جا رہا ہے یورپ کیا روٹی کے لیے گجرات کے علاقے میں ایک امام مسجد صاحب نے اپنے بیٹے کی تصدیق کیا کہ کا دھیان نہیں ہے اٹلی بھیجنے کی اخبار میں بڑا اس پہ چرچا ہوا روٹی کے لیے تم جاتے ہو میری غلامی میں ہجرت کرو میری غلامی کے تم ایک علاقے میں کوئی نہیں کرنے دیتا تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تمہیں میری راہ پر نہیں چلنے دیتے اس علاقے کو لات مار دو دوسرے علاقے میں چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا یہی کچھ کیا تھا نا ساری زندگی سفر میں گزری اے میرے وہ لوگ بندو جو ایمان لائے ہوں. یا احبازی اللہ زین انت میری زمین بڑی وسیع یا فاگودی میری کرنی ایک جگہ نہیں کرنے دیتے دوسری جگہ دوسری جگہ نہیں کرنے دیتے تیسری جگہ تیسری جگہ نہیں کرنے دیتے چوتھی دفعہ لیکن یہ کہ غلامی میری جو تمہارا ایم ہونا چاہیے جو تمہارا مقصد ہونا چاہیے جو تمہارا ہدف ہونا چاہیے جو تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ میری غلامی جہاں ہمیں یہ ملے گی ہم نے باہر غالباً نصر اللہ عزیز مرحوم کا شیر ہے انداز انہی کا سا ہے فرماتے ہیں کہ اسلام کو گھر تیری فضا راس نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے ہم نے تمہیں چولہے میں دینا ہے لیا تھا ہم نے اسلام کے لیے جب بھی پودا لگاتے مر ہے ہم نے تمہیں چولہے میں دینا ہے پہاڑ تو اور ملکوں میں بھی ہے سے دریا اور ملکوں میں بھی بہت سے اور ملکوں میں بھی چاول ہوتا ہے آم لگتے ہیں اس لیے ہم نے تمہیں دیا تھا کہ گانے بجانے والیاں ہمارے یہاں بہت ہوتی ہیں اسلام کو ڈر تیری فضا راس نہ میرے وطن تج کو کوئی آگ لگائے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیا تھا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ہم نے اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ آمد تھا کہ یہاں ملکہ کا کوٹ دا وہ کریمنل چلتا رہے گا ملکہ کا قانون چلتا رہے گا برطانیہ کا قانون چلتا رہے گا مسلمانوں کے پرسنل لاز جو دنیا میں کہیں بھی سسپینڈ نہیں وہ یہاں سسپینڈ ہے اس لیے لیا تو میری زمین بڑی وسیع ہے فیادون یہ کوئی بہانا نہیں ہے کہ جی ہم نے اس لیے تیری اللہ غلامی نہیں کی کہ وہاں بستی میں کوئی بہت بڑا آدمی تھا وہ نہیں کرنے دیتا تھا ہماری حکومت ایسی تھی وہ نہیں کرنے دیتی تھی ان اللہ زین توفاہم الملائے کا تو ظالمی انفس وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے دنیا کی خاطر دین قربان کر دیا دنیا کے کاروباروں سے چمٹے رہے اچھے اچھے مکانوں سے چمٹے رہے حویلیوں جاگیروں سے چمٹے رہے اللہ کے دین کی خاطر علاقہ نہیں چھوڑا دین چھوڑ دیا وہ لوگ جب ان کو فرشتے وفات دینے آئیں گے جان واپس لینے آئیں گے کالو فیما کن تم وہ پوچھیں گے تم کن حالات میں تھے کیا کرتے رہے وہ کالو کنا مستدحین وہ کہیں گے جی ہم بڑے کمزور تھے چودھری صاحب ہی ہمیں نہیں پڑھنے دیتے تھے نماز وقت کھیتوں میں بگاتے رہتے ہماری حکومت نے یہ کر دیا تھا کالو عالم تک و نارد اللہ واشا اللہ کی زمین بچی نہیں تھی تم اس میں ہجرت کا فتو ہے تم اس میں ہجرت کر جاتے روٹی کے لیے ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے دس دس ملک بدلی کر لیتے ہو اللہ کے دین کے لیے نہیں کر سکتے تھے تم فتو حاضر ہے اور آگے چل کے اللہ نے گارنٹی دی اسی رقوق کے اندر جو دین کو پرائرٹی دے گا جو دین کو فوقیت دے گا جو دین کو ترجیح دے گا دین کی خاطر علاقہ چھوڑ دے گا لگا لگا قربان جو ہے کاروبار قربان کر دے گا یا جد فی الد مراغ امن کثیر ہم اسے زمین میں وسق بھی عطا کریں گے اور بہت سامان بھی دیں برکت ہو جائے گی مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا ہو جائے گا یہ گارنٹی دی وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دین کی وجہ سے نکل جائیں گے جس نے دین کی خاطر ہجرت کی رستے میں مر گیا یا مارا گیا اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ پڑ گیا فقط وقع وہ اللہ کے ذمہ پڑ گیا ہے اب اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا اللہ اس کو حشر میں پناہ دے گا اللہ اس کا قبر میں خیال رکھے گا یعنی وہ ٹوٹل سے کہتے ہیں فلاح میرے سر پڑ گیا ہے یعنی اس کے سونے کا بندوبست بھی میرا ہے اس کے ریائش کا کھانے کا وہ اللہ کے سر پڑ گیا ہے پھکا دعا کا عجر اللہ کلو نہ قطل ماؤت سم لینا ترجاؤن ہر جان میں موت کو چکھنا ہے یہ ایک فطری پروسیس اس میں سے گزرنا ہے اگر تم نہیں چھوڑو گے تو کل دیا جائے قبر میں دفن کر دیں گے یہ گھر باغی کروا تم نے چھوڑ کر جانا ہے اللہ کی خاطر چھوڑو گے تو کوئی اور بات زبردستی چھڑوائے لیے جائے پہ تو کوئی اور بات مرنا ہے یہ جی چھوڑنا ہے فرق ہے دونوں والذین آمنوا عاملوا الصالحات لنبوئنہ من الجنت غرفان وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عملے صالح کی فتر عملے سالے کو نیکی کو اپنا مقصد بنا لیا اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر غرفے عطا کرے غرفوں میں بسائے گا تاجریم ان کا انہار جن کے نیچے نہریں بیٹھے یعنی اوپر محال ہے اور اس کے دامن میں ڈاؤن ورڈ اس کے نیچے اوپر سے کھڑکی میں جھروکے کے میں سے دیکھے گا نیچے دریاب ہے اس سے نہیں کہ وہ محل کے نیچے سے بالکل مطلب کہ محل اونچی جگہ ہوگا اور آپ دیکھتے جہاں کہیں بھی پہاڑی پہ بنا ہوتا ہے مکان اور نیچے دریا نہر چل رہی ہوتی ہے تو کتنی پرکشش وہ منظر ہوتا ہے خیال دین ہے۔ اگلی بات یہ کہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ دنیا میں تم اپنی جنت بنا بھی لو یاد لگا کے کھدائی کر کے نہر اپنے محل میں لے بھی جاؤ تو کل سجنوں نے انگوٹھے باندھ کے میں رکھا یہاں سے نکلنا ہے تم نے کوئی باقی رہا ہے سب نے جانا یہاں خلود نہیں وہاں خلود نہ بلدی آئے گی حدم کرنے کے لیے نہ کرایے دار آئے گا کرایہ بڑھ گیا بھائی اس مہینے نہ بجلی کا بل نہ فون کا بل زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں کوئی دکھ نہیں ہے یہ زندگی تو چاروں طرف سے دکھوں میں گھری ہوئی کبھی بیٹا مر گیا کبھی باپ مر گیا کبھی بھائی مر گیا کبھی بیوی مر گئی کبھی یہ مصیبت کبھی وہ مصیبت کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ یہ زندگی زندگی نہیں وہ انل آخر آتا لہ الحان اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے تمہیں زندگی کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے اصل زندگی وہ ہے اس کی فکر کرو اس میں خلود ہے اس میں ہمیشہ رم ہے لا یزو کو الموت الا مو تل اس میں کوئی موت نہیں آئے کیوں سوال اس پہلی موت نیا ماضر کام کرنے والوں کا کتنا بہترین نظر ہے کتنا بہترین بدلہ ہے کہ جو جنت اس آدمی نے بنائی ہے محنت کر کے اللہ کی راہ میں صدقات دے کے انفاق کر کے اس میں سے اس کو نکالا نہ جائے دنیا میں تو نکالے جاتے ہیں بڑی محنت کر کے گھر بنایا ہے اور گھر میں جانا نصیب نہیں ہوا ہے یہاں سے سیدھا باکس جو ہے وہ باہر گیا اور قبرستان میں انہوں نے جنازہ پڑھا رہتی. قبر میں بھیج دیا یہ عجر ہے یہ ہے اس کی محنتوں کا کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے چالیس سال گلف میں گزار دیے اور یہ کوٹھی بنائی ہے ذرا جنازہ اندر سے ہو کے لے جاؤ ڈائریکٹ پنڈی بارو بار اور اس قبرستان لے جاؤ جی گئی دیر ہو گئی ہے لیٹ فلائٹ آئی کتنے ایسے ہیں جنہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا تو یہ بہترین بدلہ نہیں ہے ناجر العام علین بہترین بدلا یہ ہے کہ جنت بنائی ہے تو جنت میں سے یہ نکالا نہ جائے ہمیشہ رہے اس سے مستفید ہو اس کا استفادہ کرے اللہ جی نے سب ارو اعلی رب ہم وہ لوگ جو جمے رہے ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنے رب پر توکل دنیا جب بھی ڈراتی ہے تو یہ دولت کو جمع تفریق کر کے ڈراتی ہے دیکھو یہاں اتنے ملتے ہیں وہاں اتنے ملیں گے در بدار ہو جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دولت کی جمع تفریق کر کے ڈراتی ہے اس لیے کہ دنیا کے پاس ہتھیار ہی کم تمہیں غور کرنا ہے کہ ایک اور زندگی ابھی ہاں آئے ہیں ہم گلط کے اندر پاکستان کے مکان کی قربانی دے کے یہاں آئے ہیں اپنے آج کی قربانی دی ہم نے کل کے لیے جوانی قربان کر دیا بڑھاپے کے لیے کہ بڑھاپا آئے گا تو چین سے بیٹھ کے کھاؤں گا اور بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے میں نے کہا نا پھر پنڈی بارو بار پھر تو بکسا جاتا ہے اس لیے جمع کیا تھا کہ جب برا ہو جاؤں گا تو پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اویلی میں بیٹھوں گا برادری کے جھگڑے چکایا کروں گا چودھری بنوں گا ذرا لوگ کہیں گے کہ حاجی صاحب سے چل کے مسئلہ حل کرواتے حاجی صاحب یہ جھگڑا ختم کریں گے اور حاجی صاحب کی یہاں جناب علی وہ صندوق جاتا ہے دنیا جمع تفریق کرتی ہے دولت یہ تمہارا نفع نقصان آدمی بھی نکلتا ہے یہاں سے جو لوگ کناڈا جا رہے ہیں فلاں جا رہے, ہیں فلاں, جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں آپ کا کیا دولت جمع کر کے تفریق کر کے نہیں جا رہے کتنے پاؤنڈ ملیں گے کتنے ڈالر ملیں گے پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا انہوں نے سوچا کہ کتنے جمعے جائیں گے انہوں نے غور کیا کہ ان کے کان آزان کی آواز کو ترسیں گے انہوں نے غور کیا کبھی کہ انہیں نماز جماعت کی نہیں ملے گی نہیں انہوں نے اس کو قربان کیا کلّا بل تو رون الحایات دنیا والا خیر ہوا بک کا من تگا وا سر الحایا تنیا کا انجہ می المحبا <الْمَعْوَى> جس نے دنیا کو ترجیح دی جہنم اس کا ہے جمے رہے اور انہوں نے اپنے رب پر توقل کیا ایک حدیثے کسی میں آتا ہے میرے بندے اگر تو میرے اوپر اس طرح توقل کرے جس طرح پرندے کرتے ہیں تو میں تیرا پوٹا بھی اسی طرح بھر دوں جس طرح میں ان کا بھرتا ہوں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ان کی کوئی بکنگ نہیں ہوتی کہ ہلٹن میں بکنگ ہے وہ کھانے جا رہے ہیں آ جائیں آپ ڈنر پہ جاتے ہیں اللہ تو عقل نکلتے ہیں کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے جہاں دانا مقدر میں لکھا وہاں بیٹھ کے کھا لے تم اگر اس طرح تو کرو جس طرح تو کرتے میرے اوپر پرندے تو میں تمہارا پیٹ بھی اس طرح بھروں جس طرح ان کا بھروں اگلی آدمی فرمایا ہوا کا رزقا بڑا سوچتے ہو تم اپنے رزق کے بارے میں جمع تفریق کرتے ہو دین کو قربان کرتے دین اتنی بے وقت چیز ہے ہمارے لیے ہم پیدائشی مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں جنہوں نے دین کی خاطر گھر بار نہیں چھوڑ باپ نے بیٹے کو قتل نہیں کیا بیٹے نے باپ کو قتل نہیں کی دین اتنی بے وقت چیز ہے کہ جب آدمی ضرورت مند ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے تو گھر میں نظر دوڑاتا اور جو سب سے کم وقت والی چیز اسے نظر آتی ہے وہ سب سے پہلے وہ بیچتا ہے کہ اگر اسے بیچ کے گزارا ہو جائے تو میں پھر دوسری چیزیں نہ بیچ غیر اہم چیز جو ہے اس کو بیچتا ہے اگر اس سے بھی کام نہ چلے پھر دوسری پر ہاتھ ڈالتا ہے اسے بھی نہ چلے پھر تیسری پر ہاتھ ڈالتا ہے لیکن یہ اس کے گریڈ کے مطابق ہوتا ہے جیسی جیسی اس کے دل میں ترجیح ہوتی ہے کہ یہ تو وہ نیچے سے شروع کرتا ہے جیسے ریزلٹ سناتے ہیں نا تو نیچے سے شروع کرتے ہیں اور پھر تیسری پوزیشن اور پھر دوسری پوزیشن اور پھر پہلی پوزیشن کا اعلان کرتے ہیں مسلمان کی حالت یہ ہے کہ جب مجبور ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھر میں نظر دوڑاتا ہے اور اللہ کے دین کو بیچتا سب سے پہلے چاہے دس روپے کی ضرورت ہو یا دس درم دین کو بیچ دیتا ہے دین کو گھر سے نکال دیتا ہے غیر اہم اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ گیا نہیں باہر لوگو تو نا کبوتر بیچ دیتے ہیں کبوتر پھر واپس آ جاتا ہے تو انہوں نے یہ کاروبار بنایا ہوا پنڈی والے نے سرگودے والے کو بیچ دیا کبوتر پھر واپس آ گیا سرگودے والا کہ اتنا میں کرایہ لگا کے پھر جاؤں گا چھوڑو چلا گیا تو جانے دوست کو انہوں نے پھر چلکوٹ والے کو بیچ دیا جنہا. کاروبار بنا ہم نے یہ سمجھا کہ میں تو دین کو بیچ دیتا ہوں یہ کبوتر کی طرح پھر آ جاتا ہے گھر نہیں آتا تم نے نکال دیا یہ بڑا غیرت مند ہے کرنی پڑے گی تمہیں من سماجت کرنی پڑے گی کسی کی پھر واپس آئے کا حافظ تم دیکھتے نہیں ہو کتنے جانور ہیں کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے نہ کسی کا کوئی فکس ڈیپوزٹ ہے نہ کسی کے کوئی بانڈز ہیں نہ کسی نے کوئی ٹفن اٹھایا ہوا ہے کہاں سے کھاتے ہیں وہ اللہ ہو یار جو کہا اللہ ان کو دیتا ہے کم تمہیں بھی وہ دے گا اور دیتا ہے تم سنتے ہو میں خود کما کے کھا رہا غلط سوچ وَقَعِيِّ مِّن دَابَّتِ لَا تَحْمِرُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ اللہ انہوں بھی دیتا ہے ان کا آج بھی اللہ کی زباداری ہے سورج غروب ہونے سے پہلے انہیں دیتا ہے اس نے ایک ایسا میکنزم بنا دیا ہے رزق کہ وہ شیر مارتا اور ہے اور پھر اس میں سے لومڑی بھی کھاتی ہے اور پھر اسی میں سے گیدر بھی کھاتا ہے اور پھر اسی میں سے پتہ نہیں کون کون کھاتا ہے اور پھر اس شیر کے دانتوں میں سے نکال کے پرندے بھی کھاتے ہیں ایک مستقل ذریعہ بنایا ہوا ان کے رض کا اللہ تعالی اور شیر یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے پرندوں پر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مارتا ہے ساتھ کچھ اور لوگ بھی پل رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے تمہیں بھی دے گا رزق کے لیے اگر تم کسی جگہ سے چمٹ کر رہ گئے دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رازت اللہ کو نہیں سمجھا تم نے یہ سمجھا کہ مجھے یہ نوکری رزق دے رہی ہے یہ چوٹ گئی تو مر جاؤں گا بک پھر آگے چل کے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دیا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک آج آج مرنے کے بعد جب اٹھے گا آپ دیکھنا آج آپ جاگ رہے ہیں جب آپ سو کے اٹھیں گے رات کو صبح اٹھیں گے تو کل ہو جائے گا آپ کا تو کل سے پہلے سونا لہذا یہ جو تم مر کے اٹھو گے نا یہ ایسے ہی جیسے سو کر اٹھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں لم تو نہ کما تم ایک دن ضرور اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو یعنی جس طرح سونا ایک نیچرل پروسیس ہے کسی کو تجب نہیں ہوتا اسی طرح مر جانا ایک فطری عمل ہے تم روز دیکھتے اپنے کندو پر اٹھا کے چھوڑ کے آتے ہو پھر تمہیں یاد نہیں آتا لت مہ تو ماتام سما لتا منا کما تستے پھر تم اس طرح اٹھ کھڑے ہوگے جس تم جاگتے ہو مومن جب سوتا ہے تو اسے موت کے ساتھ تشویج دیتا ہے کہتا اللہ عما بے اس میں کام تو اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں یہ نہیں کہتا اللہ میں کا انعام ہو کہتا اللہ عما میں کا اموت اور اٹھوں گا واحد تیرے نام کے ساتھ میں اٹھا اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے بعد للہ تنی اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کر دیا جس طرح یہ نیچرل پروسیس ہے سونا اور اٹھنا مرنا اور جاگنا فرمایا ایک دن تم آئے گا تمہاری یہ نیند تھوڑی لمبی ہو جائے سم تک ایک دن تم اٹھو گے گڑائی لے کر اسی طرح جس طرح تم آپ اٹھتے جاگتے ہوگی اس طرح اٹھو گئے تو ثُمَّ لَا تُجَّبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہیں اس کی جزا ملے گی جو تم کرتے آئے اِنَّهَا الْجَنَّتُ عَبَدَا عَوِنَّارُ عَبَدَا عَبَدَ یہ یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی آگا دو ہی اس کے حدف دو ٹھکانے جس طرح اللہ تعالی نے پوری دنیا کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے الا ایک حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ مفل یہ اللہ کی پارٹی جس میں گورے ہیں کالے ہیں ٹریٹوریل آئیڈینٹیٹی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی یہ نکیلیں سازشوں کے ساتھ مروائی گئی جس طرح اللہ کی کوئی ٹریٹوریل آئیڈینٹی نہیں ہے اسی طرح اس کے ماننے والوں کی بھی کوئی علاقائی شناخت نہیں ہے ان نمعلموں میں لکھ خواہ سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی وہ چائنا کا چپٹی ناک والا ہے جاپان کا چھوٹے کا والا ہے یا سوڈان کا لمبے کا والا ہے بھائی ہیں کلما بھائی بنا دیتا ہے قارض کر رہا تھا جس طرح اللہ نے دنیا کو دو پارٹیوں میں تقسیم کیا ہے ہزب اللہ دوسری کے بارے میں فرمایا بولا ہے ایک حزب شف الز شیبان الخا سرون یہ شیطان کی پارٹی شیطان نے بھی آدمی برتی کی ہے نا دنیا میں صرف دو پارٹیاں اگر تم تیسری بھی بنے ہوئے تو تم اصل میں اسی پارٹی کے ساتھ دنیا میں نان الائن مذہب کے اندر دین کے اندر غیر و بستہ کوئی اسٹیٹس نہیں وابستگی ہے یا تم ادھر ہو یا تم ادھر ہو جو ادھر ادھر نہیں ہے وہ منافق ہے مومن نہیں ہزب اللہ میں شامل نہیں اسی طرح سے جس طرح اللہ نے دو پارٹیوں میں بانٹا وہ ہزب شیطان والے کسی بھی ملک میں ہو سکتے ان کی بھی کوئی ٹیٹوریل آئیڈینٹی نہیں وہ سارے ایک ہی ہوتے ہیں کوئی کالا ہو یا گورا ہو چھوٹا ہو یا گوٹا ہو ہزبو شیتان والے بھی سارے ایک ہوتے ہیں دادا حضور نے فرمایا القفر ملت واحدہ کفر ایک ملت ہے ایک قوم چاہے وہ ہندو ہو یا یہودی ہو ایک ملت ہے اور اسلام ظاہر ہے کہ اس کے بعد دوسری ملت دنیا میں دو ہی پارٹ ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے انسانی زندگی کے دونوں فیزز یہ پہلا مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھوں گے تو دوسرا فیز جو شروع ہوگا دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا اس کو دو میں ناپ دیا آج اور کل بس تمہاری یہ زندگی آج ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اپنی آج کو کل کے لیے قربان کرنا ایک فیتری تقاضا ہے ہم یہاں اپنی آج کو قربان کر رہے کس کے لیے اپنی کل کے لیے جن حالات سے ہم ڈرتے ہیں ہم غریب ہو جائیں گے غریب ہو کر جن مرحلوں سے ہم نے گزرنا تھا ان سے ہم ابتدائی پریکاشنری گزر رہے ہیں اس کے ڈر سے پتا نہیں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے در میں ہم غربت کے انہی حالات سے گزر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں کبوتر کی طرح اس میں کبوتر بھی چہر نہ رہے ہم رہ رہے کیوں کہ ہم واپس چلے گے تو غریب ہو جائیں گے اللہ کے بندے تم غریب بھی ہو جاؤ گے تو اتنے چھوٹے کمرے میں نہیں آؤ گے لیکن ہم اپنی آج کو قربان کر رہے ہیں کس کے لیے کل کے لیے اللہ یہی تقاضا کرتا ہے ول تنظر ما قدمت یہ آج کی زندگی کل کے لیے قربان ہر جان یہ جائزہ لے لیا کرے اس نے کن کے لیے کیا بھیجا یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا تو یہ دنیا آج آخرت کل بس بہت ختم ہو اور جب ہم اٹھیں گے مرنے کے بعد تو کوئی اتنا لمبا عرصہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا کہ جی ہم زمین کے اندر کوئی اتنے ملین سال دفن رہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنے عرصہ رہے ہو پوچھنے والا پوچھے گا کب لبس تم فی الحال جو سالوں کے حساب سے کتنا رہ کر آئے ہو کالو لب نہ او باز آ میں ایک دن پھر شک میں پڑ جائیں گے ہمارے خیال میں ایک دن بھی پورا نہیں رہے کوئی ایک پیر رہے اگر کوئی زور کو مرا اور جب اٹھایا اور اسے اثر کا وقت نظر آیا تو کہا کہ ابھی ابھی میں زور کو تو مرا صاحب ایک پیر ہی گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ اور اتنا اعتماد ہوگا انہیں اپنی اس کیلکولیشن پہ کہ پوچھ کہیں گے بس اللہ دن اللہ تعالیٰ اپنے اکاؤنٹنٹوں سے پوچھ اپنے گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیتا بستم اللہ قلی الم کن, کن تم تالا مون تم تھوڑا سا رہ کے کاش کہ تمہیں اس وقت یہ سمجھ آ جاتی اس وقت تو تم سے زندگی گزرتی نہیں تھی کیا وہ ٹائم گزار رہے ہیں وہ تاش کھیل وہ فلم دیکھ رہے جی وقت پاس کر رہے جی। وقت تو تمہارے پاس اتنا سرپلس کہ گزر ہی نہیں رہا تھا دھکے مار تم آج اللہ, بسنا, اللہ بس نہ اللہ کلیلہ اللہ اللہ تم تھوڑے رہے ہو نکم کن, کن تا کہ تم تالا کاش کے تم اس وقت یہ بات جان لیتے یہ تھوڑے دن کیا بچتا میں نے پہلے سے کہا کہ آدمی کو سمجھ لگتے لگتے تیس سال گزر جاتے باقی تیس سال رہ گئے تیس سال میں پندرہ سال آپ سونے کے گزار دے. سوتے ہم زیادہ ہے 15 پندرہ سال تیس میں سے سونے کے گزار دے. باقی بچ گئے آپ کے پندرہ سال ان پندرہ سالوں میں اپنی ڈیوٹی نکالیں اور اللہ کی عبادت نکالے تم رہے کتنا ہوتے اس کو اللہ بستم اللہ کا لیلن فرمایا وال تنظر آخرت کو کل سمجھ کے سویا کرو آنکھ کھلے گی تو وہ کل ہوگی تو لہذا جس طرح ہمیشہ کل کے لیے بچت کرتے ہو اسی طرح آدمی رات کو سوتے ہوئے دیکھ لیں کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع آج نماز پڑھی ہے کتنے نوافل پڑے ہیں کتنی تسبیحات کی ہیں پھر یہ کہ توبہ سے اپنے گناوں کو صاف کرتے سویا دیکھو دن میں کتنے اتنے گناہ ہم کرتے ہیں کہ ہم تو گن بھی نہیں سکتے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں ان گناہوں سے جن کو میں جانتا ہوں ان گناہوں کو جن کو میں نہیں جانتا اور ان کو جو میں نے اجنب تو ہوں سرن اور الان میں نے چھپ کے کیے ہیں یا سامنے کیے آمدن او خطان جان بوجھ کر کیے ہیں یا مجھ سے جہالت میں سرد ہو گئے اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ سونے سے پہلے اپنے وہ گنا جو ہے وہ روزانہ صاف کروا کے سویا کرو اس لیے کہ گناہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو آدمی نیکی اپنی نہیں بھولتا گناہ بھول جاتا ہے نیکی یہاں رکھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا ہوا اللہ تعالیٰ پر میں نے یہ یہ کام کیا ہوں. گناہ بھول جاتا ہے لہذا اپنی اس کل کو ول تنظ اور نفس ماقدمت دے گا وہ تق اللہ اللہ کا اختیار تو کر رہا تھا کہ رزق کے لیے اپنی اولاد کو یہاں اس ماحول میں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کتنا بہترین سما ہوتا ہے سارے دار ہوتے ہیں عید اکٹھے پڑھتے ہو جمعہ کٹا پڑتے ہو اذانے سنتے ہو ادھر سے ادھر سے, سے عکامت کی آوازیں آتی ہیں اللہ رسول کی بات سنتے ہو اٹھا کے بال بچاؤ یورپ میں چلے جاؤ کس لیے روٹی کھانے کے لیے چلے جائے گے تو تمہیں کوئی ایک دعا کا سواب بھی نہیں پہنچائے گا بھی اور پیچھے اولاد جو کچھ کرے گی تمہارے اکاؤنٹ میں جائے گا اس لیے کہ تم ان کو اس جہنم میں لے کر گئے ہاں اگر وہاں سے چھوڑ کے یہاں آ جاؤ تو تمہارا عجر بھی اللہ کے ذریعے میرے دین کی خاطر آیا کہ چلو وہاں دین کی کوئی سہولت ملتی ہے آپ دیکھ لیں علامات تکبیر الا کو تکبیر اولا کو دنیا و مافی فیح سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے اور جس کی تقبیریں اولا فوت ہو جاتی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ لوگ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو لوگ تعزیت کے لیے آتے میری تقویریں اولا رہ گئی ہے کوئی مجھے افسوس کرنے نہیں آ رہا حالانکہ اللہ کی قسم میرے بیٹے کے مر جانے سے مجھے تقبیریں اولا کے رہ جانے کا زیادہ صدمہ تو جن کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت تھی وہ اس نام نہاد رض پر جو ہے وہ دین کو قربان نہیں کرتے تھے بلکہ اس رزق کو دین کی خاطر قربان کرتے تھے اور ان کا لکھا ہوا پہنچانا رب کی ذمہ داری والله خير الرازقين وآخر دعوانا من الحمد لله حب العالم